کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے اسمان اور ضمے بنائی اور ان کے بنی میں نہ تھکا قادر ہے کہ مردےج نلا کیوں نہ ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے